کا نام کیا ہے جی؟ میر کتنا رکھا ہے عبد العزیز یہ اچھا بچی کے چاچا ہیں چاچا ٹھہرے نا نہیں تایا ہم وہ چاچا تایا ہے بعض لوگ الگ الگ کر لیتے ہیں پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں جیسے دنیا میں کہ غلط دستور چل گئے ہیں تو ان میں سے زیادہ غلطیاں لوگ کرتے ہیں شادی کے موقع پر ولادت کے موقع پر اور کسی کی موت کے موقع پر لوگ غلطیاں زیادہ کرتے ہیں حالانکہ یہ تین مواقع ایسے ہیں کہ ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرنا چاہیے اس لیے کہ پہلی دو چیزیں یعنی شادی اور ولادت یہ تو بہت بڑی نعمتیں ہیں نعمت ملنے سے منع محسن کی طرف تو دل خود بخود کھینچتا ہے خود بخود دنیا میں تجربہ ہے کہ کوئی کسی پر احسان کرے تو اس کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے اس کی اطاعت کے لیے انسان کو کوئی توجہ نہیں کرنا پڑتی اور دل کو کھینچ کر نہیں لانا پڑتا دل تو خود بخود کھینچتا ہے اور بار بار شکریہ شکریہ شکریہ وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں تھینک یو تھینک یو تھینک یو اور شکریہ شکریہ اور اللہ کے بندے کہتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ حالانکہ دنیا میں کسی نے احسان کیا تو اس کا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے خود مخلوق ہے اس کو بھی کسی نے احسان جس نے کیا ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو جو نعمتیں دیں وہ بھی اللہ تعالی نے دیں اس کو پھر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے کسی پر احسان کرنے کے لیے جو دل میں دعائیا ڈالا جذبہ ڈالا تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے یہ دینے والا کسی پر احسان کرنے والا یہ تو پیالہ ہے پیالہ اس میں دینے والا تو اللہ ہے یہ تو ایک ذریعہ بنتا ہے پھر یہ کہ دنیا میں کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ضرور ہوتا ہے ضرور اپنا فائدہ لازمن ہوتا ہے اسی لیے رحمان صرف اللہ کو کہہ سکتے ہیں کسی غیر کو نہیں کہہ سکتے رحمان رحمان کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا کسی دوسرے کو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ دوسرا جو بھی احسان کرے کسی پر تو اس کا اپنا فائدہ لازمن ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی اس لیے احسان کرے گا کہ جس پر احسان کیا ہے کبھی وہ میرے کام آئے گا یہ بھی لوگوں کے خیال میں یہ بات ہوتی ہے کبھی اس لیے احسان کرے گا کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ بڑے لوگوں پر احسانات کرتا ہے تو لوگوں میں عزت ہوگی واہ واہ شاہ بہت اچھا آدمی ہے یہ لوگوں پر بڑے احسان کرتا ہے لوگوں میں نام ہوگا کبھی سا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں میں نام ہوگا تو لوگ پھر اس پر احسان کریں گے اچھا سلوک کریں گے دنیا میں رہن سہن میں گزارے میں اس کو آسانیاں ہو جائیں گی زیادہ سے زیادہ خوش نیت وہ ہوگا جس کا مطلب یہ ہو کہ احسان کرتا ہے صرف اللہ کے لیے لال گم ولا شکور جن پر احسان کیا ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے اور نہ ہی آپ سے شکریہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا کوئی شکریہ ادا کریں نہ خدمت سے نہ محبت سے نہ مال سے نہ اطاع سے کچھ نہیں چاہتے صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں اگر کسی میں اتنا اخلاص ہو کہ صرف اللہ کے لیے تو وہ بھی اپنے فائدہ کے لیے کر رہا ہے اس لیے کہ سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑا فائدہ کیا ہوا یہ تو سب سے زیادہ ہوشیار ہے سب سے زیادہ اللہ راضی ہو اس سے بڑا ہوشیار اور عقل بند تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا مالک اپنا ہو جائے مالک تو ساری دنیا تو مالک کی ہے اور اگر کوئی اس سے بھی غافل ہے خرت کی طرف توجہ نہیں کوئی کافر ہے یا فاسق ہے دنیا میں بھی کسی سے کوئی شاباش یا کوئی بدلہ نہیں چاہتا تو کم سے کم کم سے کم اتنا فائدہ وہ اپنا ضرور چاہے گا کہ اس کے دل میں جو جذبہ پیدا ہوا اس کو تسکین مل جائے تو ہوئی نا ایک بات کسی کو دیکھا کہ اس پر کوئی احسان کرنا چاہیے تو دل میں ایک حرکت پیدا ہوئی جذبہ پیدا ہوا ایسا مجھے کرنا چاہیے اس پر احسان کر دیا تو ایک سکون پیدا ہو گیا اور اطبینام ہو گیا تو بھی اس کا اپنا فائدہ ہے اپنا سکون اور اپنا فائدہ چاہتا ہے صرف اللہ ہی ایسا ہے کہ کسی پر احسان وہ کرتا ہے تو اللہ کا کوئی فائدہ کسی قسم کا نہیں اس لیے رحمان ہے تو وہی رحمان ہے پھر اس کی اطاعت کیوں نہ کی جائے نرمتوں کے موقع پر جب کوئی تازہ نرمت آئے تو مونوں کی طرف دل کو کھینچ کر نہیں لانا پڑتا از خود خود بخود دل کھینچتا ہی ایک ادار ایسے موقع پر جب کوئی ولادت ہوئی یا شادی ہوئی اس موقع پر تو انسان کو چاہیے کہ اپنے مونے محسن محبوب محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان ہو جائے قربان محبت کو جوش آنے لگے جوش مرنے کا موقع ایسے ایسا ہے کہ اس میں عبرت ہے کہاں جا رہے ہیں کس کے قبضے میں ہیں مرنے کی کوئی قریب ہے تو اس کی جان کیسے نکلے گی پھر اس کی تو نکلنے والی ہے ہماری جان کیسے نکلے گی سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سدھر جاؤ سنبھل جاؤ کیسے جان نکلے گی اللہ کے نافرمانوں کی جان بہت سختی سے نکالی جاتی ہے اور فرم برداروں کی جان بہت نرمی محبت سے نکالی جاتی ہے پھر آگے کے مراحل قبر کے اور دوسرے اور حساب و کتاب کیا بنے گا کسی کی موت دے کر اپنی موت یاد آنا چاہیے لازماً اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنا چاہیے دنیا میں جتنی موتیں ہو رہی ہیں جتنی موتوں کی خبریں سن رہے ہیں یا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جتنے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں جتنے لوگوں کو قبروں میں خود اپنے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں ایک ایک موقع پر اگر آدمی ایک ایک گنا بھی چھوڑتا جائے تو پورا مکمل ولی اللہ بن جائے چند دنوں کے اندر سارے گنا چھوٹ جائے ابھی گئے ہم بھی گئے ابھی گئے ابھی گئے جہاں جانا ہے اس کے لیے کیا بنایا اس کی طرف سوچ خود بخود کھینچنی چاہیے جیسے شادی کے موقع پر من کی طرف دل خود بخود کھینچتا ہے تو ایسے عبرت موت کے موقع پر حبرت اپنی موت خود خود خود بخود یاد آنا چاہیے میں یہ بتا رہا تھا کہ ان تین مواقع پر تو اللہ کے ایک ایک حکم کی اطاعت اور یہ فکر کہ کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو مگر انسان کہلاتا تو ہے اللہ کا بندہ مگر یہ اللہ کا بندہ بنتا نہیں ہے انہی تین مواقع پر گناہ زیادہ کرتا ہے جن تین مواقع پر مجسمہ بننا ضروری تھا عقل سے سے بھی اور شرح سے بھی اور ان, ان تین مواقع میں گناہ زیادہ کرتا ہے پہلے کی برس خوب دل کھول کر کرتا ہے تو جیسے یہ اللہ کا مذاق اڑاتا ہے اللہ اس کا مذاق اڑاتا ہے اللہ اس کے ساتھ معاملہ یہ کرتا ہے کہ جیسے تیرہ تیرا جیسے ہے نا خیال شیطان کے بندے جیسے تیرا یہ خیال ہے نا کہ میں رحمان کی نعمتیں استعمال کر کر کے رحمان کی نافرمانی کرتا ہوں دیکھئے رحمان میری ٹانگ توڑ لے گا تو چلو میں تیرے ساتھ دھوکہ کرتا ہوں تیری ٹانگ ابھی نہیں توڑتا خوب خوشیوں میں رگ ریلیوں میں خوب کرو خوب کرو ابھی کچھ نہیں کہتا ابھی ایسے ظاہر کرتا ہوں کہ تو ہی غالب ہے تیرا اللہ شیطان وہ بھی غالب ہے تو بھی غالب ہے چلو ابھی کچھ نہیں کرتا تیران کے مطابق ٹھیک رہو خوش رہو تو وہ اللہ کا مذاق اڑاتا ہے اللہ اس کا مذاق اڑاتا ہے کر لو جو کرنا ہے میں کروں وہ میں کرو اللہ یہ اللہ کا قانون ہے جو لوگ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کو کچھ ڈھیل دے دیتا ہے مگر تھوڑے ہی دنوں دیکھو تو وہ ولادت جس پر اللہ کی نافرمانی کی وہ اولاد ذرا تھوڑی سی بڑی تو ہونے دو پھر دیکھو سر میں جوتے کیسے لگاتی ہے پھر لگائے گی سر میں جوتے جب وہ لگ لگنے لگتے ہیں نا کھٹ کھٹ اور جوتے کی آواز ہوتی ہے کھٹ کھٹ کی بجائے پھیک پھیک جب جوتے لگاتی ہے اولاد پھر کہتا ہے پھر مجھے ٹیلی فون کرتا ہے وہ نہیں ہے ایسے کرتی ہے ایسے کرتی ہے بڑی ہے شادی کے موقع پر اللہ کی نافرمانی کی تو وہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہاں ہاں ٹھیک ہے وہ مثال بتاتا رہتا ہوں کہ مچھلی کو بوٹی ڈالی شکاری نے بوٹی مچھلی کو کانٹے میں اس میں اٹکا کر بہت خوش ہوتی ہے آ گیا رزق آ گیا ہم نے فلاں سورج پڑی تھی نا بزرگ نے بتائی تھی کسی بابا نے تو مچھلیوں کے بھی بابا ہوتے ہوں گے وہاں بتانے والے ہاں ملو دیکھیے ہم نے وظیفہ پڑھا تھا تو رزق آ گیا رزق بہت خوش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ہاں خوش ہو لے دیکھ آخر کب تک ابھی پتہ چل جائے گا کانٹا جب اس کے حلق میں اٹکتا ہے اور شکاری اس کو کھینچ کر باہر کنارے پر پھینکتا ہے پھر اٹھا کر لے جا کر تلتا ہے تو پتہ چلتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا پھر پتا چلتا ہے نکاح کے موقع پر اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کو اللہ اس وقت ڈھیل دیتا ہے ہاں مزے لو مزے دیکھو ابھی کیا بلا تھا تو چاندی دنوں کے بعد پھر بی بی جب چلاتی ہے کرچلی اور پھر دونوں خاندانوں کی آپس میں لڑائیاں سر میاں بیوی بی کی لڑائی نہیں شور کے خاندان اور بیوی بی کے خاندان خاندانوں کی لڑائیاں ہو جاتی وہ ان پر الزامات اور وہ ان پر اعتراضات سارا پورے کے پورے خاندان پریشانی پریشان کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت اتنی بڑی نعمت ولادت کے بعد پوری دنیا میں ولادت کے بعد شادی ہی سب سے بڑی نعمت ہے جیسے خطبے میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے ابھی اب پڑھوں گا انشاء اللہ تعالی خیر و متائ دنیا اجمر اتو دنیا میں سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت دنیا میں ہے نیک بیوی ہے اور بیوی کے لیے نیک شوہر یہ سب سے بڑی نعمت ہے پیدائش تو اس لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ وجود ہی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ اس کا وجود ہم نے اب اس انسان کا وجود ہم نے تجھے دیا ہے وجود تو, تو سب سے بڑی نعمت ہے باقی نعمت ہے سب وجود کے بعد ہے اتنی بڑی نعمت اور اس نعمت کی اتنی بڑی خوشی اور خوشی کی حقیقت یہ ہے کہ جس نے نعمت دی اس کی نافرمانیاں چھوڑو مگر خوب نافرمانیاں کرتے خوشی کے موقع پر یاد رکھیں دنیا میں تین موقع ایسے ہیں کہ ان مواقع کو دیکھ کر سن کر یا یہ ہے کہ سوچ کر انسان ہر قسم کے گناہ چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے مجبور تو جو مجبور ہونے پر بھی نہ چھوڑے اس کی عقل اور اس کا دین اس کو مجبور کرتا ہے کہ تجھے ہر قسم کی نافرمانی فرمانی چھوڑنا لازم ہے اللہ اس کو مجبور کر رہا ہے کان سے پکڑ پڑ کر جھنجھوڑ رہا ہے جھنجوڑ رہا ہے سود جا سود جا سو جا مَلَوشْ اِنَا بِهَا إِلَى الْعَاضِ <بِتَبَحْوَا> ہم جو مجبور کرتے ہیں تو مجبور کرنے کی قسمیں دو ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ کان سے پکڑ کر زبردستی کروا دیا ایک تو یہ ہوتا ہے مجبور کرنا فرمایا وہ تو ہم نہیں کرتے یہ آیت جو میں نے پڑھی اس میں یہ مضمون ہے کہ ایسے مجبور تو ہم نہیں کریں گے ایسے کریں گے تو پھر بندوں کا امتحان کیا ہوگا سب کوئی ولی اللہ بنا دے تو جہنم کس کے پیدا کیے امتحان کیسے ہوگا کون میرے بندے ہیں کون شیطان کے بندے ہیں پتہ کیسے چلے گا مجبور کرنے کی دوسری قسم یہ ہے کہ انعامات اقسانات ایسے دیں دلائل اپنی قدرت کے کمالات کے اقسانات کے رحمتوں کے جنت اور جہنم کا ذکر قرآن کری میں بار بار بندوں پر دنیا میں بھی کیسی کیسی رحمتیں اور نافرمانوں پر دنیا میں بھی کیسے کیسے عذاب دلائل کی بھرمار آنکھوں دیکھا مشاہدات تو یہ بھی ایک لحاظ سے اس کو بھی مجبور کرنا کہیں گے کہتے ہیں نا فلانے ایسے دلائل دیے کہ دوسرے کو مجبور کر دیا حالانکہ اگر وہ پھر بھی نہ والے تو مجبور تھوڑا ہی ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلائل بڑے زبردست ہے انسان احسان انسان کی طبیعت میں یہ چیز انسان تو انسان کتے کی طبیعت میں کتا اس کی طبیعت میں یہ چیز ہے کہ کتے کو جو ٹکڑا ڈالے گا اس کے سامنے کتا دم ہلانے لگے گا ہلاتا ہے نہیں ہلاتا ہے کتا پھر اس کو نہیں کاٹتا اس سے محبت کرتا ہے دور سے دے کر دم ہلاتا آ جا دوست آ جا بڑی خوش آمدی کرتا ہے ٹکڑا دینے والے کو احسان انسان کو مجبور کر دیتا ہے جھکنے کے لیے مجبور جھک جاؤ مگر کتا تو جھک جاتا ہے آج کا مسلمان اپنے مقصد کے سامنے پھر بھی نہیں جھک پائے تین مواقع میں بتا رہا تھا گناہوں کے چھوڑنے کے ہیں مگر ان تینوں مواقع میں لوگ کھل کر نافرمانی کھل کر نافرمانی کرتے ہیں ولادت اور شادی کے مواقع میں رشتے داروں سے دوستوں سے کسی سے کچھ شکایت ہوتی ہے تو ان کو بھی منت خوش آمد کر کے رادی کر کے لانے کی کوشش کی جاتی ہے ایسے کرتے ہیں نا لوگ چلو بھائی اب بعد میں آپس کے اختلافات تو ہیں ہی مہربانی کرے شادی پر آ جائیں جو کچھ کہا سنیں معاف کر دیں شادی کی تقریب تو کبھی کبھی ہوتی ہے آئیے آئیے آ جائیں وہ کچھ گلے لگتے ہیں لے بڑھتے ہیں آئے جاتے ہیں مگر ایک اللہ کو نکال دیتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف ہو جائیں آپ کے بجائے ہم نے شیطان کو بلا لیا ہے مسلمان کے ذہن میں شیطان کی قدرت اللہ سے زیادہ ہے آپ سے بڑا اللہ جو ہے نا شیطان اس کو ہم نے بلا لیا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف تو ہو جائیں شیطان کی عبادت کر لیں کھل کر اس کے بعد پھر مسجد میں جا کر تیری نماز پڑھ لیں گے پھر تیرے سامنے پھر بھی کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے ذرا ایک طرف ہو جاؤ اللہ رسول کو ایک طرف کر لیں گے اسی لیے کہ ان مواقع پر مسلمان اللہ کو بھلا دیتے ہیں اس لیے خطبہ جو اس موقع پر پڑھا جاتا ہے خطبہ اس میں تین آیتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں میں تین حدیثیں بھی پڑھا کرتا ہوں اور یہ میں نے تحقیق نہیں کی کہ وہ حدیثیں بھی خطبے کے لیے ثابت ہیں یا نہیں اس کی تحقیق نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی خطبے کے موقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوں بہرحال ارشادات ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ہی خطبے میں یہ آیات پڑھنے کے حکم کیوں ہے اور میں یہ حدیثیں کیوں پڑھتا ہوں اسی لیے کہ اس موقع پر لوگ اللہ کی بغاوتیں کرتے ہیں بہت نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان آیات میں دھمکی دی ہے دھمکی شادی کے موقع پر یہ آیات پڑھنے کا حکم دے کر دھمکی دی ہے خبردار یہ نعمت میں نے نہیں ہے دونوں میں توافق پیدا کرنا یہ میرا کام ہے میری قدرت میں ہے اس کو نعمت بنانا یا آگاہ بنانا یہ میری قدرت میں ہے چاہوں تو ایک دوسرے کے لیے رحمت اور نعمت بنا دوں اور چاہوں تو ایک دوسرے کو بجانے والے ٹھوکائی کرنے والے ایک دوسرے کے لیے ادا بنو وہ تو میری قدرت میں ہے شادی کرنے والوں سدھر جاؤ سود جاؤ کچھ ہوش سے کام لو ہوش سے میرے قبضے میں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ جہاں جہاں انسان کے غلط راستے پر جانے کی کچھ ایسی چیزیں اندیشے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے سے خبردار خبردار خبردار خبردار, خبردار کر دیتے ہیں پہلے سے خبردار کرتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے ورنہ اگر وہ خبردار نہ کریں تو ان کے احسان اللہ تعالیٰ کے درتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر مجبور کرنے والی دکھانے والی وہ اس کے لیے تو اللہ نے عقل بھی دی شریعت بھی دی ڈرانے والے تو اللہ نے بہت دیے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ موقع ب موقع بموقع موقع ب موقع موقع ب موقع بار بار متوجہ کرتے رہتے ہیں متوجہ ہو جاؤ متوجہ کتنی بڑی شقاوت قلب ہے دل کی کتنی بڑی سیاہی ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود یہ مسلمان پھر باز نہیں آتا پھر وہی پھر وہی گویا ہے کہ اللہ کے سامنے تو اس کو جانا ہے ہی نہیں بات لمبی نہ ہو جائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شادی میں بھی خرافات غلط کام بہت ہوتے ہیں ان میں سے ایک غلط کام یہ بھی ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ لڑکی سے اجازت لے ویلی یہ ہے وہ جا کر پوچھے قریب سے قریب جو رشتہ دار ہے شرعن سب سے زیادہ قریب وہ لڑکی سے پوچھے سب سے زیادہ قریب کون ہے والد والد جا کر پوچھے کسی کا والد نہیں ہے والد کی بات درمیان میں دادا بھی ہے کسی کا دادا ہو تو دادا پوچھے والد بھی نہ ہو دادا بھی نہ ہو تو بھائی اور پھر بھتیجے بھتیجے کا داراجہ چاچا سے بھی پہلے بھائی بھتیجے بھتیجوں کے اولاد مذکر جو ہے ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو ہے چاچا یہ ترتیب ہے اس طریقے سے اگر والد کے ہوتے ہوئے بھائی نے پوچھ لیا یا چاچا نے پوچھ لیا تو اس کا پوچھنا نہ پوچھنا برابر رہتی برابر بال برابر اس کا کچھ فائدہ نہیں وہ پوچھا ہی نہیں ہے بغیر پوچھے نکاح کر رہے ہیں البتہ نکاح تو ہو جائے گا کہیں یہ اس شعبے میں پڑ جائے کہ نکاح ہی نہیں ہوگا نکاح ہو جائے گا دو وجہوں سے ایک تو یہ کہ جیسے دستور ہو گیا دستور کے مطابق لڑکی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بھی جو کوئی بھی پوچھنے آیا ہے تو میرے ابا نے بھیجا ہوگا پڑھائی وغیرہ سارے جاہل ہیں ماشاءاللہ اللہ و تعالیٰ تو جہالت تو سب کو معلوم ہے تو صرف وہ سمجھتی ہے کہ جاہل ابا نے یہ کام سنت کے خلاف کر دیا ہے خود نہیں آیا اور میرے چچا کو بھیج دیا ہے تو جب اس کو معلوم ہو کہ جو میرا اصل ویلی ہے یہ اس کا بھیجا ہوا ہے اس نے پوچھا تو نکاح ہو جائے گا دوسرے بات یہ کہ اگر اس کو اتنا علم بھی نہ ہو کہ والد نے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا ہے تو جب نکاح پڑھایا گیا تو نکاح معقوف ہوا ہے ابھی پورا نہیں ہوا بعد میں جب لڑکی رخصتی کے لیے تیار ہو گئی شوہر کے گھر جانے کو تیار ہو گئی تو گویا اس نے قبول کر لیا ہے تو یہ آدھا نکاح ہوا آدھا یعنی نکاح موقوف ہے پھر جب لڑکی شوہر کے گھر چلی جائے گی تو وہ اس نے قبول کر لیا تو پورا نکاح ہو جائے گا سننا طریقہ یہ ہے کہ ویلی اقرب جائے لوگوں میں دستور یہ ہے کہ ماموں کو بھیجتے ہیں زیادہ تر غنیمت ہے ان لوگوں نے ماموں یا ماموں ہوگا ہی نہیں لڑکی کا شاید ماموں ہے اچھا چلیے اتنی سی عقل تو آگے کہ ماموں کو نہیں بھیجا ماموں کا تو کوئی حق بھی نہیں بنتا کچھ بھی نہیں بنتا درا پر چاچا کا کسی درجے میں تو ہے نا والد بھی نہ ہو بھائی بھی نہ ہو بھتیجے بھی نہ ہو تو پھر آخر میں جا کر چاچا پوچھ سکتا ہے ماموں کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں قطن اور پھر اور زیادہ جہالت اور زیادہ جہالت کہ کس کو بھیجتے ہیں بہنوئی کو پوچھنے جاتا ہے بہنوئی وہ تو اور بھی شریعت کے خلاف کرنے کے ساتھ ساتھ آپل کے بھی خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی بھی انتہا درجے کی بے حیائی انتہائی درجے کی بے حیائی یہ جو رشتے ہیں رشتے شادی کے رشتے یہ تو ہیں ایسے کہ جو بھی ان کو سوچے گا جو بھی ان کا ذکر کرے گا جہاں بھی ان کا نام آئے گا تو سب سے پہلے دل میں یہ بات آئے گی کہ یہ کس کام کے ہیں اس کام کی طرف توجہ جائے گی نہیں جائے گی تو بہنو ہی پوچھتا ہے آگے کہنا کو چھوڑ دوں چلیے اب آج چھوڑ دیتا ہوں یہ بہت بڑے آدمی ہیں نا تو ان کی رعایت کرتا ہوں آج آگے کا مسالہ نہیں لگاتا یہیں تک یہ تو سمجھ گئے ہم سمجھ گئے آگے کیا ہوتا ہے بہنوں کو کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ سمجھتے ہیں زور سے بولو ٹھیک ہے بولے نہیں جاتا تو شادی کیسے کریں گے کی بے حیا قوم ہے کتنی بے حیا اللہ کی لاپربادی کرتے کرتے دل سے حیا بھی نکل گئی حیا نکل گئی سب سے بڑی بے حیائی تو ڈاڑھی مڈانا ہے دنیا میں اول نمبر بے حیائی ڈاڑھی مڈانا کٹانا اور عورتوں کا بے پردہ ہونا تو جب اتنی بڑی بے حیائی کر لی تو پھر اگر وہ بہنائی کو بہنوئی کو بھیجنے کی وہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے وہ تو ساری بے حیاں قتل حوفل میں شیت جب تو نے حیا ہی چھوڑ دی تو ننگے ناچتے رہو پھر کیا کوئی کیا کہے گا روکنے والی چیز تو شریعت ہے اور اس کے بعد پھر حیا حیا ہی چھوڑ دی تو پھر ننگے ناچتے رہو جو چاہو کرو یہ ہے تو حیا کا اڈا ہی اڑا دیا داڑھی حیا کا اڈا ہے اس نے حیا کا اڈا ہی اڑا دیا کسی زمانے میں ہم سونا کرتے تھے کہ کسی سے کوئی ایسے ہارا گات ہو گئی غلط سی تو لوگ کہتے ہیں ارے تیرے منہ پہ ڈاڑھی پھر ایسا کام کر رہا آج کل تو لوگ نہیں کہتے ہوں گے آج کل تو یہ کہتے ہوں گے کہ تیرا چہرہ تو آلو جیسا پھر بھی ایسے کام کرتا ایسا تو نہیں کہتے ہوں گے نا ارے تیرے منہ پر داڑھی پھر بھی ایسا کام کرتا کہتے ہیں اب نہیں تو ایسے کہتے ہیں پرانے لوگ کہتے ہوں گے نئے لوگ تو ان کو تو یوں کہنا چاہیے ارے تیرا چہر تو چہرہ تو ہے زنانا زنانا چہرہ کر کے پھر بھی تو ایسے کر رہا ہے جو ہے وہ کچھ ایسی کمزور سی ہوتی ہیں اور تو پھر بھی ایسے اکڑ رہا ہے عورت ہو کر اکڑ رہا ہے تو آج کل تو ایسے کہنا چاہیے کسی زمانے میں یہ کہتے تھے تیرے چہرے پر داڑھی تیرے منہ پر داڑھی پھر بھی ہے سکا مطلب یہ ہے کہ داڑھی تو حیا کی چیز ہے حیات بے حیائی سے روکتی ہے حیا کا اڈا ہی اڑا دیا جتنی چاہو بے حیائی کرتے رہو اچھا یہ بتائیں کہ جو لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں وہ تو بات سمجھ گئے ہوں گے دوسرے جو لوگ ہمیشہ حاضر باش نہیں ہوتے پہلی بار آئی کبھی کبھار آئے میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہنائی بہنوئی کو بھیجنا انتہائی درجے کی بے حیائی ایسی بے حیائی ایسی بے غیرتی کہ بے حیا سے بے بےحیا قوم بھی اس, اس کو اس قصے کو دیکھ کر سن کر وہ بھی ناگ ناگ پانی میں ڈبو کر وہ بھی مر جائے اتنی سخت بے ہو جائی ہے کچھ بات سمجھ میں آئی کیوں ہے جو نئے لوگ آئے ہیں یہ تو ان کو کچھ بات سمجھ میں آ क्यों ہے کہ یہ بے ہو جائی کیوں ہے کوئی بتا جائے گا نہیں سمجھ میں آئی چلیے اللہ کرے گا سماج میں آ جائے آ جائے گی اگر دھارمکتا میں آتے رہے تو بات سماج میں آ جائے گی بہت سخت بے کی بات ہے بہنوئی کا جا کر پنچھو. ارے بات ہی لمبی ہو رہی ہے چلیے تینوں آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں ان کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو ورنہ وہ اللہ جس نے شادی کے نعمت دی ب اس گھوڑے کو نیچے سے نکال کے اوپر چڑھائے گا اور پھر کہیں گے معاف کر دے بےگا پھر ایسے قصہ ہوگا پھر تعویذ کے لیے کبھی کسی پیر کے پاس کبھی کسی فقیر کے پاس اور کبھی وہ وہ ادھر کیا ہے حیدرآباد کے ٹھٹا پھر ٹھٹا جو خبر ہے فلاں مزر کے اس پر جائیں اور پھر وہ ادھر کرے ادھر کرے ایک مصیبت اللہ تعالی نے رحمتوں کو عذاب بلا دیتے ہیں عذاب چھوڑو اللہ کی نافغانی کو صاحب ساحی کام اللہ کی ہدایات کے مطابق کیا کرو اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق اور طاقت آج میں نے سوچا تھا کہ خطبہ پڑھنے کے بعد نکاح کے कहला کہلا دینے کے بعد تھوڑا سا بیان ہو करता کرتا ہے ہوتا یہی ہے جیسے आज آج بیان ہوا آج یہ خیال تھا کہ تلاوت کی منزل باقی ہے تو کبھی کبھی تو ناغا بھی کرنا چاہیے آج اب لکھا پڑھا گھر دعا کر کے چلے جائیں گے بیان نہیں کریں گے مگر اللہ تعالیٰ کہاں چھوڑتے ہیں پرچہ لکھوا دیا کہ بلی چچا ہے ابا موجود ہے دیکھیے اور कि چچا میں نے کہا کہ میں جس میں باتیں ایسی کہہ دیتا ہوں کہیں ان کا مزہ کرکرا تو نہیں ہو جاتا کہ آپ لوگ کیا کہہ دنیا ایک بات اور سن لیجیے آپ میری پوتی کا نکاح ہوا کچھ دن پہلے لڑکے سے میں نے یہ کہا کہ صرف آپ آئے آپ کے والد آئیں ان کے بھائی دو ہیں دو بھائی آئے صرف چار آدمی لڑکا اس کا والد دو بھائی تو بارات ہو سمیت چار آدمی تیسرا کوئی نہ ہے تو جب یہاں پہنچ گئے تو معلوم ہے کہ یہ یہ آلو تو اس کا چاچا ہے اور یہ آلو اس کا ماموں ہے تھے بھی سارے آلو یہ یہ چاچا بھی آ گیا مامو بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا فلام بھی آ گیا فلام بھی آ گیا. وہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ اب دیکھیے مولانا صاحب نکاح پڑھائیں گے تو مزہ ہی آ جائے گا پھر اس پر لمبی لمبی دعائیں کریں گے اللهم ففيق بينهما كما وفقط بين آدم وحبه اللهم ففيق بينهما كما وفقط بين فلان وفلان اللهم ففيق بينهما كما وفقط بين أنبيائك وأزباجهم اللهم ففيق بينهما كما وفقط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخد 72 بعائشة وكذا وكذا اللهم ففيق بينهما تمہارے فوقتا پہن عالی میں فوق وہ اس سے اتریں گے تو سیدھا پھر عالی پر بیچ والے سب چھوڑ جاتے ہیں ان سے تو مطلب ہی نہیں ہے نا بس وہ غنیمت ہے کہ رسول کا نام لے لیتے ہیں ورنہ تو اللہ کے بعد بلکہ اللہ سے بھی پہلے عالی کا نام لینا چاہیے لوگوں کو تو وہ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ سبحان اللہ پہنچ گئے تو میرے بارے میں سوچتے ہوں گے بہت بڑا بزرگ ہے بہت بڑا بوری لمبی لمبی دعائیں کرے گا بہت لمبی لمبی اور ہم میں سے ایک ایک کے ساتھ گلے ملے گا ایک ایک کو مبارک دے گا مزہ ہی آ جائے گا دیکھیے کیسا میں <laughs> نے جب پوچھا کہ یہ آلو کا آڈر یہ آلو تو کہتے یہ اس کا کیا چا اور یہ اس کا مامو ماموں اور پلا پن میں نے پھر سب کی مالش کی مالش محبت کی مالش وہ مالش کی اگر مالش نہیں کرتے تو ہم, اپنے, ہم نے اپنے حق ادا نہیں کیا حق اللہ نے اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ نے محبت کا جذبہ دیا ہے یہ میرے بندے ہیں مجھے ان کے ساتھ محبت ہے تو اللہ مجھے کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ محبت کرو محبت, محبت محبت کیا ہوتی ہے بچے میں جو بیماری ہو جو خرابی ہو تو اس کو ٹھیک کیا جائے نا اس کو دوا پلائی جائے انجیکشن لگایا جائے کبھی آپریشن کرایا جائے میلا ہو گیا تو اس کو نہلایا جائے بہت زیادہ चढ़ गया گیا تو रगड के کے نہلایا جائے محل بالکل اتار دیا گُستا लगाने में لگانے میں आंखों اس کی آنکھوں میں پڑے گا اس کو چوبے گا آنکھوں میں اور رگڑیں گے زیادہ اس لیے کہ وہ پہلے سے نہایا نہیں ہے تو وہ چیخے گا چلائے گا روئے گا تو ابا کیا کہیں بیٹا بیٹا کوئی بات نہیں ہے بس ٹھیک ہے یہ ابھی تو ہو گیا تو سارا چاچا اور ان کے چاچا اور ماموں کی خوب خوب مالش کی. کیسے چھوڑوں چھوڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی محبت کا جذبہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے مجھ سے اللہ پوچھے گا نہیں کہ میرے بندے آئے تھے تم نے ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیوں نہیں کیا میں کیا جواب دوں گا ان سے خوب خوب محبت کا سلوک کیا کیسے میں نے یہ کہا ان سے لڑکے سے اور اس کے والد سے یہ کہا کہ میں نے جو کہا تھا کہ دوسرا کوئی نہ ہے تو یہ کیوں آئے کیوں آئے یہیں جیسے مجلس بیٹھے سب کے سامنے کیوں آئے جب آپ ان کو لے آئے ہیں تو کیا میں دنیا میں اکیلا ہوں میرا کوئی نہیں ہے میرا خاندان اللہ تعالیٰ کے فضل و کارن سے آپ لوگوں کے خاندانوں سے کچھ بڑا ہی ہوگا چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا خاندان ہے اور رشتہ دار میرے کراچی میں بہت ہیں تھوڑے سے نہیں ہیں بہت ہیں آپ جو لے آئے چاچا کو ماموں کو تو میرے رشتہ دار جو کراچی میں ہیں وہ کیا کہیں گے وہ کیا کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ دوسرے ان کے تو رشتہ دار سارے آگے ہمیں بلایا نہیں کیا جواب ہوگا خوب خوب میں نے اچھی طرح صابن وابن لگا کے رگڑ رگڑ کے رگڑ رگڑ کے اچھی طرح صفائی کی ان کی آخر میں میں نے یہ کہا کہ یہ چار جن کو میں نے اجازت دی تھی ان کو تو میں لے جاؤں گا اپنے خاص کمرے میں نکاح سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے جو ہیں وہ مسجد میں اوتکاب بیٹھے ان کو نہیں لے جاؤں گا رگڑائی باید تو باید ہو گئی رگڑائی تو میں نے کر دی نا نہرا دیا صاف کر دیا اب اس کے بعد انوار بھی تو ہونے چاہیے نا رگڑائی کرنے کے بعد پھر خوشبو لگائی جاتی ہے کچھ میک اپ کیا جاتا ہے تو رگڑائی میں نے کر دی ہے صفائی اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے کرا دیا مسجد میں بیٹھ کر یہ روغل لگائیں اپنے دل پر روغل میک اپ کریں تیار ہو جائیں انوار کو کرنا کریں عبادت کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایک نہلانے والے کے پاس بھیج دیا اس نے نہلا دیا تو مسجد میں رہے یہی ارتقا بیٹھ جائے تو میں تو ایسے ایسے لوگوں کی صفائی کر دیتا ہوں دل میں معلوم نہیں وہ اگر عقل مند ہوں گے تو خوش ہو رہے ہوں گے اور اگر پاگل ہوں گے تو دل میں شرط ہو گھبراتے ہوں گے یہ کیا ہو میں نے ایک لڑکی کو انجیکشن لگایا پہلے زمانے میں میں کچھ انجیکشن وغیرہ یہ لوگ سمجھتے تھے ڈاکٹر کمائے وہ خود لے آتے تھے میں انجیکشن لگا دیتا تھا پیسے ویسے نہیں کمانے کمانے کا دھندا نہیں تھا ایسے ہی لوگوں سے سلوک ایک لڑکی کو انجیکشن جو لگایا تو وہ خوب رونے لگی تڑپنے لگی دو تین آدمی نے اس کو پکڑا دو تین نے اس لیے کہ انجیکشن میں تو سوئی میں تو ذرا سی حرکت ہو تو سوئی اندر ٹوٹ جائے تو کیا بنے دو تین آدمی نے پکڑا اس کو مضبوط کر کے وہ چیخ رہی تھی پھر بھی جب میں سوئی گسیڑنے لگا تو وہ کہتی ہے مجھے گالیاں دینے لگی بہت گالیاں دی اس نے تو دیکھیے کیا اس کے گالی دینے سے میں اس کو چھوڑ دیتا میں تو اور زیادہ جلدی سے لگا دیا ایک عورت کو انجیکشن لگایا تو وہ بے ہوش ہی ہونے لگی تھی اس کو اس کے شوہر نے اچھی طرح مضبوط پکڑا مگر یہ کہ وہ چیخ رہی تھی چل رہی تھی بعد میں بتایا ہمارے گھر میں آ کر بتایا میرے بارے میں ایک تو اتنا بڑا سوا جو لگا دیا سارے گسی اور और पहर رکھا اس کو پہر بھر पहर ایسے ہی اس کو تو ایک سیکنڈ بھی لمبا معلوم والا اتنا بڑا سوا گسیر دیا اور پیر بھر پیر سمجھتے ہیں کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے آٹھ پیر ہوتے ہیں نا چوبیس گھنٹے میں تو ایک پیر کتنے گھنٹے کا ہوا تین گھنٹے جی. تو اس کو ایک منٹ ایسے لگ رہا تھا کہ تین گھنٹے تو چیخے یا چلائے سوئی ہو یا سوا ہو پیر بھر ہو یا ایک سیکنڈ ہو یا وہ گالیاں دے کچھ بھی کرے اب تو انجیکشن لگا کر چھوڑیں گے چھوڑیں گے نہیں ایسے تو کوئی اللہ کا عقل مند اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انجیکشن لگا دیا ہماری محبت میں آ کر جن کے, جن کے دماغوں میں اللہ نے آقل نہیں رکھی رکھی تو تھی وہ نافرمانی کر کر کے نافرمانی کا سب سے بڑا بوال تو عقل پر پڑتا ہے نافرمانیاں کر کر کے عقل میش ہو گئی تو وہ کہتے ہوں گے کہ بڑا ظلم کیا بڑا ظلم کیا کہتے رہیں کسی کے کہنے سے ہماری محبت ختم نہیں ہوگی محبت کو اور جوش آتا ہے کہ عقل مندوں کے ساتھ محبت ویسے ہوتی ہے پاگلوں سے تو اور زیادہ توجہ کرنے چاہیے یہ پاگلیں پہ وہ ہیں یہ سدھر جائیں تو اچھا تو اس لیے ان پر تو اور زیادہ رحم آتا ہے جذبہ آتا ہے خیال آتا ہے کہ محبت کے حقوق آزاد کریں دیکھیے اتنی سی بات کہ چچا اس میں لکھا ہے کہ وہ جنرل نام ان کا نام تو میں جانتا ہوں نا تو لکھا ہے عبد الرزاق کے وکیل ہیں اصل وکیل تو وہ, تو وہ تو ایسے ہی کل ادب ہو گئے ہیں ہی نہیں آپ بتا دیں نکاح پڑھا دوں آپ کے ساتھ لا دیجیے چلیے ٹھیک اتنی کوشش تو سب لوگ کر لیں گے نا کہ آئندہ کبھی بہنوئی کو نہ بھیجیں ورنہ انتہائی درجے کے انتہائی درجے کے بے غیرت وہ شخص انتہائی درجے کا وہ خردان بے غیرت ہے جو بہنوئی کو بھیجتا ہے تو اس کی تو اصلاح ہو گئی اور آپ لوگ کیا کچھ کریں گے سوچ لیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی باتیں بتا دی تین حدیثیں جو پڑھی جاتی ہیں اور پڑھی جائیں کہ ان کا مطلب بھی یہی ہے شادی کے موقع پر اللہ کی نا مت کرو ورنہ اللہ اس رحمت کو عذاب بنا کر چھوڑے گا دکھا کر چھوڑے گا دکھا کر میں اللہ ہوں دکھا کر چھوڑوں تو جو کچھ خرافات کرتے ہیں شریعت کے خلاف جو کام بھی کرتے ہیں خاص طور پر شادی کے موقع پر سب سے بچنے کی کوشش کرے اس میں ایک بات جو لکھنی چاہیے تھی وہ تو لکھی نہیں ہے بچی کا نام کیا ہے فائضہ ٹھیک ہے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبكر عليه ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له انا اشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 إن الله, إن الله كان عليكم عليك رطيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أمالكم يصر لكم ذنوبكم فَمَنْ يَطْعِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقْرَبَتْ هَذَا فَوْزًا عَظِيبًا عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكع المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمادها ولدينها فوقر بذات الدين تربى وعن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم و و اخرى اخفہن جناب ہارون صاحب کی ذاتی صاحب فائزہ کا نکاح آپ سے کیا ایک ہزار معجر نقدی فوراً دینے کے لیے پہلے ہی موقع پر قبول ہے قبول کیا اب تو زور سے بولے پہلے تو آہستہ بول رہے تھے برا موقع شناس ہے یہ ملا بہت موقف ناز ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیق اب یہ ایک دیر ہو گئی ہے اور ایک حدیث بتا دوں برکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منگ شاغل جو شخص میرے ذکر میں مشغول ہو گیا اس لیے دعا کی فرصت نہیں ملی تو میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں تو کتنا اللہ کا ذکر ہو گیا کیسی اہم باتیں ہو گئیں ایک تو یہ کہ کی کیسے کھوئیے کیسے لے کر جائیں خود سونے دونوں گھروں میں یہ کیسٹ سنائے سنانے کے بعد مجھے فون پر اطلاع بھی کریں کہ میں نے یہ کیسٹ سنا دی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مختصرتی دعائیں ایک دو کلما تو اٹھتے اٹھتے کہہ ہی دوں اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر جو بتائی ہیں سب مسلمانوں کو خاص طور پر شادی میں جانی بین کو پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عام سوال اور ترک سید کی بارکت سے اللہ تعالی اس تقریب کو جان بین کے لیے دونوں خاندانوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت اور راحت کا ذریعہ بنائے اور فلی اللہ چہرے نہیں دائیں ارے واہ دیکھیے نا سارا کام الٹا ایسے موقع پر چہرے تقسیم کرنا تو یہ طرح کی تحقیق کریں میں نے پہلے بھی کہا تھا نا پھکا تو لکھتے ہیں اور حدیث میں بھی اس کا ثبوت ملے گا تو جو کام کرنے کے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور پھر ایک پچھلے احسان ہے یا نہیں پچھلی پچھلے ایک دو نکاح پڑوائے تو میں نے یہ کہا بعد میں دو تین دن کے بعد مجھے خیال آیا ارے چھوارے نہیں لائے تو کسی نے بتایا کہ وہ لائے تو ہیں آپ مجھے نہیں دیئے دوسرے لوگوں کو دے دیں تو دوسری مجلسوں میں تو ہم یہ دیکھتے رہتے تھے کہ نکاح خان کو سب سے پہلے اور زیادہ سب سے پہلے ابتداء اس سے کرتے تھے نکاح خان سے جا کر اس کے سامنے ایک دو لفافے دے کر اور پھر پوری جھولی اور بھی اٹھا لیں ارے ڈرائیور ہی وہ ہے اگر وہ نکاح پھر کچا کر دے تو کیا ہوگا ڈرائیور کو دیا نہیں دوسرے لوگوں کو تقسیم کر دیے کل ذرا یاد رکھے آسان ہے تو ان سے کہنے کے کیوں نہیں دیے ابھی کوئی پڑھ کر کے پھونک رہا ہوں آپ ہی جلدی پہنچا ہے تازہ تازہ ہے نا تازہ تازہ مسالہ تو اتارنا بھی آسان ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بروز ہفتہ تیئس رجب سن چودہ ہجری کو نواز اثر کے بعد کی مجلس باز میں حضرت والا کی پوتی صاحبہ کا نکاح بھائی سہیل شہزاد سے انتہائی سادگی کے ساتھ کر دیا گیا اس موقع پر شادی بیاہ کی رسوم سے متعلقہ احکامات پر حضرت والا نے ایک مختصر مگر انتہائی جامع بیان بھی فرمایا اس وقت وہی بیان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے دعا فرما کہ اللہ تعالیٰ اس بعض کو ہم سب کے لیے نافع بنائیں اور اپنی رحمت سے قبول فرمائیں ونعوذ باللہ من شعور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مغلل له ومن يضلل فلا حادي لا ونشہد ان لا الہ الا اللہ بحده لا شریق لا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 وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهِ كَانَ عَلَيْكُمْ رَطِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قوزا عظيما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها بل حسبها بل جمالها بل دينها فادخر بذات الدين ترب اليداك وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وعن رائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم غذم النكاء بركة أيسره رفیع روایت رفیع احمد کی صاحبزادی سمیرا کا نکاح دو ہزار روپے مہر معجل معجل کا مطلب کہ بر وقت ادا کرنے ہیں اتنے مہر کے عوض میں آپ سے سہیل شہزاد سے میں نے نکاح کیا کہیے میں نے قبول کیا زور سے کہیں پہ جی بارکتہ خطبے میں جو آیتیں پڑھی گئیں تین آیتیں پڑھی گئیں تین حدیثیں پڑھی گئی ہیں اس بارے میں یہ سمجھا جائے کہ نکاح کے لیے خطبہ پڑھنا کوئی لازم نہیں شیر نہیں پھر کیوں پڑھا جاتا ہے اس کی مسلح سماج میں آ جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سمر جائیں دونوں جمعہ کی نماز سے پہلے جو خطبہ ہے وہ تو اگر نہیں پڑھا جائے گا تو جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوگی تو نماز کے لیے شرط ہے نکاح سے پہلے اگر خطبہ نہیں پڑھا گیا تو کچھ بھی نہیں ہے نکاح تو ہو جائے گا ہی جاب وہ قبول ہو گیا نکاح ہو جاتا ہے اگر کہیں کہ اگرچہ نکاح تو ہو جاتا ہے مگر خطبہ پڑھنے سے بارہ گاہ تو ہوگی تو یہ بات سمجھی جائے کہ بارہ گاہ تو جب ہوگی کہ خطبے میں جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کے مطابق عمل بھی ہو خطبے میں اللہ کے قانون پڑھ کر سنائے گئے حاضرین کو اللہ کے قانون نکاح کی مجلس میں آنے والے دونوں جانب جن کا نکاح ہو رہا ہے ان کو اللہ کے قانون پڑھ کر سنائے جاتے ہیں دراصی آپ لو دراسی آخ وہ یہ کہ بالاغت کے لیے اللہ کے قانون پڑھے گئے سنائے گئے پھر اسی اللہ کے قانون کو توڑیں ان کے خلاف کریں خود ہی سوچیے ہوگی یا ہارا ہوگی بالاغت ہوگی اور عذاب نازل ہوگا نکاح سے پہلے اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں اللہ کے قانون بتائے گئے ہیں بعد میں جو حدیثیں تین پڑھی گئیں تین آیتیں تین حدیثیں ان میں بھی قانون ہی بتائے گئے ہیں خاص طور پر شادی کے موقع پر جو تینوں آیتیں نکاح کے خطبہ میں پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر یہ حدیثیں ثابت نہیں یعنی نکاح کے خطبے میں پڑھنا ثابت نہیں ویسے تو حدیثیں تو ہیں مگر میں اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ ان میں بھی نکاح کے بارے میں کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ایک ایک آیت کی تشریح کی جائے تو وقت زیادہ چاہیے اس لیے بتاتا ہوں کہ تینوں آیتوں کا حاصل تین آیتوں یہ جی پڑھی گئی تینوں کا حاصل یہ ہے وہ یہ کہ اللہ سے ڈرو دنیا میں آخرت میں کہیں کوئی اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے دنیا اور آخرت کے جہنم سے ڈرو اس سے بچنے کی کوشش کرو تینوں میں یہی ہے اگر اللہ کی نافرمانی چھوڑو گے تو اللہ تعالی نعمتوں کو نعمتیں بنا کر دیں گے اور اگر اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں چھوڑی تو اللہ کا دستور یہ ہے کہ دنیا میں جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ نعمتیں نہیں رہتی اللہ ان کو ادا بنا دیتا ہے نعمتوں کو ادا بنا دیتا ہے یہ اللہ کا دستور ہے دیکھیے بات پھر لمبی ہو رہی ہے تو ایک سات تو یہاں جو لوگ حاضر باش رہتے ہیں وہ تو ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں مگر کچھ حاضرات نہ تو جلدی جلدی بتا دوں ایک قصہ ایک شخص ہٹا کٹا بازار میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہا تھا یا اللہ گھوڑا دے دے یا اللہ گھوڑا دے دے یا اللہ گھوڑا دے دے ایسے زور زور سے یا اللہ گھوڑا دے دے ادھر <متحدث> کو کسی سپاہی کا گزر ہوا اس کی گھوڑی بیائی اس نے بچا دیا اب بچیرے کو اس قبل میں کون پہنچائے تو وہ سپاہی ادھر ادھر دیکھنے لگا تو دیکھا کہ یہ ہٹا کٹا اسی بیٹھا ہوا یا اللہ گھوڑا دے دے یا اللہ گھوڑا دے دے اس کو لگایا ایک چیب اٹھاؤ بچہ استبل میں پہنچا اس نے اٹھا لیا جا رہا ہے کہتا جا رہا ہے یا اللہ تو دعا سنتا تو ہے سمجھتا نہیں اللہ تو دعا سنتا تو ہے سمجھتا نہیں سنتا ہے سمجھتا میں نے گھوڑا مانگا تھا نیچے کے لیے توری اوپر چبا دیا بتائیے یہ کافر ہوا یا نہیں ہوا جس کا اللہ کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اللہ سنتا تو ہے سمجھتا ہے نہیں ہے مسلمان رہا اب آج کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں بالکل اس جیسے یا اس سے بھی بدتر بدتر ہیں اس سے حالات حالات کا ذرا اندازہ لگایا جائے دعائیں کرتے رہتے ہیں کراتے رہتے ہیں مگر اللہ کی نا نہیں چھوڑتے تو ایسے لوگوں کو اللہ گھوڑا دے گا تو نیچے نہیں دے گا وہ اوپر چڑھائے گا چاندی دنوں کے بعد پتہ چل جائے گا کہ جس کو نعمت سمجھتے رہے نعمت نعمت نعمت وہ نعمت ہمارے حق میں نہیں اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے اس نعمت کو عذاب بنا دیا یہ تو چند ہی دنوں کے بعد پتا چل جاتا ہے تینوں آیتوں میں اسی کا حکم ہے کہ اللہ کی نعمت ہے نکاح میاں بیوی اور دونوں خاندان ایک دوسرے کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں ان سے دنیا میں آخرت میں ایک دوسرے سے تیار پیدا ہوتا ہے یہ نعمت نعمت جبھی رہے گی کہ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑو اگر نہیں چھوڑے چھوڑیں گے تو گھوڑا نیچے کی بجا اوپر چڑھائے گا پھر دیکھیے کیا بنتا ہے اللہ تعالی سب کو تقبہ اور ہر قسم کی معصیت غلام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے شکر ہے نعمت زبان سے مال سے دل سے ہر لحاظ سے شکر نعمت عطا تا فرم آگے ہیں تین حدیثیں پہلی حدیث میں تو یہ ہے کہ لوگ نکاح کرتے وقت مختلف چیزیں دیکھتے ہیں بعض تو دیکھتے ہیں حسب سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ بہت سے لوگ تو دیکھتے ہیں مال مال ہونا چاہیے مال اور کچھ بھی نہ ہو بس مال پر مرے جا رہے ہیں رشتے کرتے وقت مال کو دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگ ہاسپ دیکھتے ہیں کوئی بڑا منصب اس کو ہاسپ کہتے ہیں اور کئی لوگ حسن و جمال کو دیکھتے ہیں ادور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو تمہارے رشتوں میں بڑا کت اور دنیا اور آخرب میں امن اور سکون جب پیدا ہوگا کہ دین کو دیکھو جہاں کہیں رشتے قائم کرو تو دین کی بنیاد پر قائم کرو باقی تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کو مت دیکھو یہ پہلی حدیث دوسرے حدیث میں فرمایا کہ دنیا پوری کی پوری عارضی سامان ہے عارضی گزر گئی گزران کیا جھاپڑی کیا میں یہ تو گزرنے والی چیز ہے گزرگاہ ہے مسافر خانہ ہے عارضی چیز ہے ان عارضی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک بیوی بی ہے اور اسی پر قیاس کر لیں کہ بیوی بی کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت نیک شوہر ہے فرمایا دنیا ساری عارضی ہے اس کی نعمتیں سب پناہ ہونے والی ہیں ان فانی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ میاں بھی صالح اور اور نیک ہوں. یہ سب سے بڑی نعمات اس سے دنیا کا بھی سکون اور آخرت کا بھی سکون حاصل ہوتا ہے تیسری حدیث ہے کہ سب سے بڑی باغت نکاح میں نکاح جو سب سے بڑی باغت والا وہ ہوتا ہے جس میں تکلفات کم یہ سوچیں کہ اچھے نتائج پیدا کرنا اور نتا نتائج پیدا کرنا یہ کس کے قبضے میں ہے اللہ کیا جس کے قبضے میں سب کچھ ہے جب وہ بتا رہا ہے کہ ایسے ایسے کرو گے تو نتائج بہتر رہیں گے اور ایسے ایسے کرو گے تو نتائج خراب پیدا ہوں گے تو فیصلہ تو اس کا معتبار ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے حضور کرن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی براغت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں تکلفات کم ہوں اس کے ساتھ دوسری روایت ہے اس میں یہ فرمایا کہ عورت سب سے زیادہ بارا والی عورت وہ ہے جس کا مہر کم جتنا مہر کم ہوگا وہ عورت بارا کت والی یہ حدیثوں کے ترجمے ہو گئے اب ذرا خصوصی حالات کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہیں یہ سمجھیں میرے بارے میں کہ یہ باتیں تو کرتا ہے مگر آج کل مولوی لوگ باتیں بہت بناتے ہیں عمل اپنا کچھ اور ہوتا ہے تو میرے حالات میں اتنا تو کئی لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ میری شادی ہوئی تو بارات ہی ڈھائی آدمیوں کی پڑھا آپ لوگوں نے ڈھائی آدمی وہ اس کو بھی بارات کہہ دیا ایسے ہی لطف لینے کے لیے ورنہ بارات تو ہے کہ دوسرے لوگ آدمی کون تھے ایک تو خود میں کو تو بارات میں شمار نہیں کیا جاتا نا بارہ تو دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے ڈھائی آدمیوں میں ایک میں ایک میرے حضرت والد صاحب راہ اللہ تعالی بھائی تیسرے ڈھائی دن کو کہتا ہوں ان کی عمر تقریباً دس گیارہ سال تھی نابالغ تھے ہم تھے بارات میں جب میری شادی ہوئی اپنے بچوں کی شادی میں نے کیسے کی وہ تو اس سے بھی بڑے بڑے عجیب قصے بعد لمبی ہو جائے گی ساتھ ساتھ یہ قصہ اتنا تو بہت سے لوگوں نے کتاب میں پڑھا ہوگا اور آگے کی بات بتاتا ہوں جو کسی نے نہ پڑھی ہے نہ سنی ہے وہ بھی خیال میں رہے وہ یہ کہ کہیں یہ خیال ہو کہ یہ اپنے گھر میں تھے ہی ڈھائی اور کوئی ان کا تھا ہی نہیں تو جب ہے ہی اتنے تو پھر اتنے ہی رہیں گے اور کیا ہوگا سنیے مجھ سے تین بھائی بڑے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے تینوں بہت بڑے عالم تھے ان میں سے ایک میرے استاد بھی تھے ایک بھائی میرے استاد یہ تینوں مختلف دینی مدارس میں دین کی خدمت کر رہے تھے علوم میں پڑھا رہے تھے ان کے یہ مدارس جہاں جہاں یہ پڑھا رہے تھے وہ ہمارے گھر سے کچھ زیادہ دور نہیں تھے قریب قریب ہی بس خیال یہ پیدا ہوا کہ بجائے اس کے بھائیوں کو ساتھ لے کر چلیں اور حضر والی صاحب کو یہ خیال ہو کہ میں اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی ساتھ لے کر چلوں اس کی بجائے یہ دین کے کام کریں تو زیادہ بالاغت ہوگی تعلیم دین میں حرج کر کے ان کو جس تقریب میں نکاح میں لے جائیں گے اس میں بالا کیا ہوگی وہ تو دین کا تو اتنا نقصان ہو گیا یہ رہیں اپنی جگہ پر بیٹھو پڑھاتے رہو نکاح تمہارے سوا بھی ہو جائے گا یہ تو تین بڑے بھائی تھے مجھ سے بڑی بہنیں دو ان کی شادی ہو چکی تھی شادی ہو جانے کی وجہ سے ان کا گھر دوسرے شہروں میں قریب قریب مگر دوسرے شہروں میں ان کو بھی نہیں بلایا گیا وہی حدیث جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے تکلفات کم ہوں نکاح میں بارکت ہوتی ہے بہنوں کو نہیں بلایا اور سنیے بہت سے لوگ میرے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اس کو شاید اللہ نے ایسی آسمان سے گرا دیا اس, اس کا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں یہ لوگوں کا خیال ہے شاید آپ تو ایسے ہی دنیا میں نکلے تو پتا چلے دنیا میں نکلے تو پتا چلے تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کو اللہ نے آسمان سے ایسی پھینک دیا سنیے میرے چاچا بھی تھے پھوفیاں بھی تھی خالو بھی تھے خالو کا رشتہ تو دور کا ہوتا ہے مامو ماموں کہنا چاہیے مامو بھی تھے خالائیں بھی تھی تو قریبی سے قریبی رشتہ دار بھائی بہنوں کے بعد یہی ہوتے ہیں نا سب سے پہلے تو والدین اور دادا نانا وغیرہ ان کے بعد کیا ہوتے ہیں بھائی بہن ان کے بعد کیا ہوتے ہیں چاچا پھوپھی مامو خالہ چاروں قسم کے رشتے دارمد اللہ تعالیٰ موجود تھے میں دنیا میں انسانوں میں پیدا ہوا ہوں خاندان ہے بڑے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور خاندان بھی کوئی ننگا بھوکا نہیں اللہ تعالیٰ کے فاضل اور کارم سے بہت بڑے ذمہ دار بہت بڑے ذمہ دار چل کر دیکھنا چاہیں تو میں اپنی ذمہ داری دکھاؤں کتنے بڑے ذمہ دار خاندان میں علم لحاظ سے اور دنیا میں اہل دنیا میں شہرت اور اعزاز کے لحاظ سے بڑے بڑے وزارا ہمارے گھر پر حاضری دیتے رہے ہیں جب تک ان وزارا میں کچھ انسانیت تھی وہ حاضر ہوتے رہے ہیں نام لے ہی دوں جہاں ناظم الدین سردار عبدالرحب الن نشتر وغیرہ یہ خود ہمارے ہاں حاضری دیتے رہے ہیں اور اس کے باوجود دیکھیے نہ خالاؤں کو بلایا ارے جب بھائی بہنوں کو نہیں بلایا تو اب خالائیں رہی اور چچے رہے اور پھفیا رہی سب کو اطلاع کر دی کہ بس نکاح ہو جائے گا آپ لوگوں کے سوا نکاح ہو جائے گا ہو گیا ہو گیا نا کہ ایسے تو نہیں کہ نہیں ہوا ہو گیا اب اسی لحاظ کے مطابق یہ میاں شہزاد کی طرف سے غالبً ان کی والدہ نے یا کس نے جب یہ بات چلی کہ کون کون حضرات آئیں تو میں نے کہہ دیا کہ بس آپ کے والد صاحب آ جائیں اور بھائی آ جائیں پھر کچھ پوچھا گیا کہ چاچا اور ماموں ایسے کچھ نام بتایا گئے وہ بھی آ جائیں میں نے بتایا یہ کہا کہ اگر یہ سلسلہ کھل گیا نا تو پھر تو کہاں تک چلے گا پھر تو بندے چلکانا مشکل ہوتا ہے تو آگے چلے گا آگے چلے گا آگے چلے گا میری ایک بیٹی کا نکاح ہوا جب میں داردعلوم قرنگی میں شیخ الحدیث تھا سب سے بڑا استاد یہ داردول قرنگی میں میری بیٹی کا وہاں نکاح ہوا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے استاد تھے اتنے بڑے آدمی مفتی آدم پاکستان اتنے بڑے پوری دنیا میں مسلم میرے استاد نکاح ہونے والا تھا آصر کے نماز کے بعد ہر مفتی صاحب تشریف لے جا رہے تھے دار سے ادھر کراچی کی طرف کو آسر سے کچھ پہلے میں نے ان کو بھی نہیں بتایا ان کو میں نے بتایا نہیں ہے کہ آسر کے بعد میری بچی کا نکاح ہوگا آپ ذرا آپ نکاح پڑھائیں بارہ ہو جائے گی ایک آدھ گھنٹے کی بات ہے یا بعد میں تشریف لے جائیں ایک دو دن پہلے بتاتا یہ بات تو الگ رہی آئیں اس وقت میں تشریف لے جا رہے تھے میں نے نہیں بتایا کی نماز کے بعد اعلان کر دیا سنت کے مطابق نکاح ہوگا جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھنے کی دعوت بھی نہیں دی یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جائے یہ کہا کہ جو بیٹھنا چاہیں سنت کے مطابق نکاح ہوگا جو حضرات بیٹھنا چاہیں دوسرے دن حضر مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی مجھ سے ملے فرمانے لگے کہ کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ دیکھیے آپ اسی وقت شہر کی طرف جا رہے تھے اور فوراً ہی بعد میں نکاح اس نے پڑھا دیا آپ کو بتایا تھا کہ نہیں فرما کچھ لوگوں نے شکایت کی ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ شکایت کرنے والوں کو میں نے جواب یہ دیا کہ ٹھیک دائرے کے اندر اگر پابندی رہے تو ٹھیک ہے اور دراصا کھس کے کچھ دروازہ کھولا تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تو مجھ سے بہت خوش ہوئے بہت بہت دعائیں دی پھر بہت خوب کیا اگر آپ میری رعایت کر لیتے تو بڑے بڑے دوسرے استاد ہیں اگرچہ وہ میرے تابع ہیں میرے مقابلے کے نہیں ہیں مگر پھر بھی کسی کو خیال تو ہوتا کہ ہم ساتھ پڑھتے پڑھاتے ہیں ایسے قریبی رشتہ ہے ہمیں بتایا تھا کہ نہیں اب جب یہ سنیں گے کہ اپنے استاد کو بھی نہیں بتایا پورے دارد الوم کے رئیس کو نہیں بتایا پورے پاکستان کے مفتی اعظم کو نہیں بتایا تھوڑی دیر پہلے نکلے تو بھی نہیں بتایا تو کسی کو کہنے کا منہ تو نہیں رہا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا بجائے اس کے کہ حضرت مفتی صاحب کو شکایت ہوتی بہت خوش ہوئے اس بات پر اس لیے میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی جہاں تک تعلق ہے آپ کے والد صاحب اور بھائی ٹھیک ہے باقی دوسرے حضرات تشریف نہ لائیں اور ایک حکمت اور بھی بتائی تھی ادھر سے اگر آپ کے چاچا مامو وغیرہ تشریف لے آئے تو آخر ہمارے بھی تو ہیں کراچی کے اندر ہیں بہت قریب ہیں تو ان کو اشکال ہوگا کہ ادھر گئے تو آ گئے اور ہمیں بتایا تھا کہ نہیں کسی کو معلوم نہیں ہے نکاح ہونے کے بعد پتا چلے گا کہ نکاح ہو گیا تو دوسری مشرحت میں نے یہ بھی بتائی تھی کہ ایک جانب کے تو آ جائیں دوسرے جانب والے یہ کیا کہیں گے کہ اگر اپنے اصول پر میرے بارے میں کہیں گے کہ اگر اپنے اصول پر قائم رہتا ان کو کیوں اجازت دی اور اگر اصول کو چھوڑا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا میرا کیا مو رہے گا میں کیا جواب دوں گا ان کو اور سنیں یہاں اصول کی پابندی کتنی ہوتی ہے ایک لڑکے کی شادی پر میرے ایک لڑکے کی شادی ہوئی تو ولیمہ کی دعوت ہم نے سوچا ولیمہ میں کن کن لوگوں کو بلایا جائے ایک تو یہ کہ دار دارعلوم کو رنگی کے اساتذہ پہلے تو بڑے بڑے اولبا اور بزرگ حضر مفتی محمد شفیع صاحب مولانا محمد یوسف بن اوری صاحب مولانا احتشام الحق خان بھی اگر ڈاکٹر عبد الحیض صاحب یہ تو ویسے بڑے بڑے کابیر علما پہلے داراجے میں تو یہ رکھے دوسرے دراجے میں ان بڑے بڑے دارد علوم دو ہی دار الوم بڑے داردلوم کو رنگی اور یہ نیو ٹاؤن نوری ٹاؤن کے بڑا جامع ان کے اساتذہ اور حدیث پڑھنے والے طالابہ دوسرے دراجے میں یہ آئیں گے تیسرے دراجے میں اپنی مسجد کے بالغ نمازی یہاں ہماری اس میں بالغ کہتے ہیں جو داڑھی منڈاتا اور کٹاتا نہ ہو جو سر داڑھی منڈاتا یا کٹاتا ہے اس کا جسم تو بالغ ہو گیا اس کی عقل ابھی بالغ نہیں ہوئی تو مسجد کے بالغ نمازی ان کی دعوت کی گئی ہے تو گھر میں سے کہنے لگیں کہ اوپر خواتین جو بیان سننے آتی ہیں ان میں سے صرف دو ایسی ہیں کہ ان سے ہمیں بہت مناسبت ہے دو آتی ہیں ان سے دو سے مناسبت ہے ان کو بلا لیا جائے تو اچھا ہے میں نے کہا کہ اگر میں نے بلایا تو میرے اصول کے خلاف ہو جائے گا تو اس کی صورت یہ ہے کہ تمہاری طرف سے کہہ دیتا ہوں کہ گھر والوں کی طرف سے دو دو خاتون کو دعوت ہے گھر والوں کی طرف سے اب رہے ان کے شاور تو وہ ہمارے دائرے میں آتے نہیں یا تو دائرہ ایسا کھینچتا ہے کہ اس میں آیا آیا نہیں آیا کوئی بھی ہو کوئی فرشتہ ہی کیوں نہ ہو دائرے میں نہیں آتا تو چلو بھائی فرشتے صاحب دور رہ کر ہمارے لیے دعا کرتے رہو ان کے شوہر دائرے میں نہیں آ رہے تھے تو میں نے ان کے شوہروں کو بتایا ایک ایک کر کے فون کیا ان کو آپ کی بیگم صاحبہ کی دعوت کی ہے ہمارے گھر والوں نے میں نے نہیں کی اس لیے کہ میرے دائرے سے باہر ہیں گھر والوں نے کی ہے ان کی دعوت ہے آپ کی نہیں ہے صاف صاف کا آپ آپ کی بیگم صاحبہ کی دعوت ہے آپ کی نہیں ہے انہوں نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں ہم تو چھوڑنے آئیں گے تو کیا کریں میں نے کہا وہ تدبیریں مجھ سے سیکھیں ایک تو یہ کہ دعوت کے وقت میں چھوڑ کر چلے جائیں اور اس کے بعد اس انداز ہے کہ جتنے میں کھانا وانا کھا لیں گے بعد میں واپس آ کر پھر لے جائیں چھوڑ جائیے بعد میں پھر لے جائیے بیوی بی کی خاطر اتنا کام کر لیں دوسرے صورت یہ ہے کہ ان کو گھر میں چھوڑ کر آپ مسجد میں اوتکاب بیٹھ جائیں کتنی اچھی صورت ہے اوتکاب بیٹھے کہ اللہ تعالی کی عبادت کرے صرف دو آدمی دو ان کو میں نے کھانا نہیں کھلایا اسی لیے کہ دائرے سے باہر اگر ایک کی بھی رعایت کر دیتا تو کتنے لوگوں کی زبانیں کھلتی فلاں کو کیا فلاں کو کیوں نہیں کیا فلاں کو لے لی اور ہمیں کیوں نہیں بلائے ہمیں کیوں نہیں بولا پھر تو انسانوں کی زبانوں سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اللہ کے قانون کی اطاعت ہو دنیا میں کوئی راضی رہے ناراض ہم ایک دائرہ کھینچ دیتے ہیں اس کے اندر آئے ٹھیک ہے ہے تو کچھ بھی ہو جائے تو ایک غالقی تو انہوں نے کی کہ میں نے کہا تھا کہ خود یہ اور والد اور بھائی یہ آئیں دوسرے حضرات نہ آئیں اب چلیے دوسرے تشریف لے آئے اب ہمارے رشتہ دار جو جو کہیں گے میں ان سے کہوں گا کہ بلا اجازت آ گئے یہی کہنا پڑے گا ورنہ وہ مجھے یہ کہیں گے کہ بڑا بے حجار ان کو تو اجازت دے دی اور ہمیں بلایا ہی نہیں اعتراض کریں گے نہیں کریں گے یہ کریں گے کہ ایسا بے حجا اور ایسا بے رحم آدمی ایسا بے مربت ان کے تو چاچاؤں کو بھی بلا دیا اور ہم اتنے قریبی ارے یہیں گلشن میں قریب میں چار چار رشتے ہیں ایک گھر کے ساتھ میرے چار رشتے ان کی بیٹی ہمارے گھر میں ہماری بیٹی ان کے گھر میں وہ شوہر جو ہیں گھر والوں کے بھانجے ان کی بیوی گھر والوں کی بھانجی اتنے قریب ہی قریب رشتے دار ہیں ان کو پتہ تک نہیں ہے تو میں ان کو سوائے اس کے کیا جواب دوں گا کہ دوسرے حضرات کو میں نے تو روکا تھا مگر از خود ہی چلے آئے تو اس میں پھر ان کو یہی کہوں گا کہ آپ کو اگر پتہ چل جاتا از خود آ جاتے تو میں دروازہ بند نہ کرتا ہوں مگر یہ ہے کہ میں نے تو لوگوں کو بتایا ہی نہیں خیر اب اپنی حفاظت کے لیے دائرہ قائم رکھنے کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے جواب دہی کے لیے رشتہ داروں کو مجھے جواب دینا پڑے گا سب سے بڑا جواب تو اللہ کیا دوسرے درجے میں پھر رشتہ داروں کو بھی تو جواب دینا ہے نا تو ان کے سامنے جواب دہی کے لیے اتنا کر لیتے ہیں کہ میاں سہیل اور ان کے والد صاحب اور بھائی ان کو میں اوپر کے کمرے میں لے جاؤں گا خصوصی کمرے میں تھوڑی دیر دو چار منٹ بیٹھیں گے آپ احترآ چاہیں تو مسجد میں اتکاف کر لیں یہ عصر کے بعد کا اتکاف بھی لوگ کہتے ہیں بہت ثواب ہوتا ہے چاہیں تو ادھر دفتر میں جو چاہیں جیسے چاہیں او اتنا سا تاکہ میں ان کو اپنے رشتہ داروں کو یہ تو بتا سکوں کہ جن کو میں نے بلوایا تھا ان کو تو میں اپنے خصوصی کمرے میں بھی ان کو لے آیا جو حضرات خود تشریف لائے تھے تو وہ کمرے میں نہیں آئے تاکہ کچھ پتہ تو چل جائے کہ کن کو میں نے بلایا تھا اور کون بلا اجازت آ گئے وہ ان کو اشکال نہ ہو ہمارے بھانجے بھتیجے داماغ اور اسی طریقے سے میرے بیٹے کے سسرال والے سب موجود ہیں یہیں گلچل میں موجود ہیں اب امید ہے کہ بات سمجھ میں تو آ گئی ہوگی نہیں کوئی بات محمد نہیں, محمد نہیں نہیں معافی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو جانب... <دوسست> میں نے تو اصول بتا دیا کہ ہمارے ہاں تو ایسا اصول کی پابندی اگر یہاں نہیں ہوگی تو دنیا میں کہاں ہوگی ہاں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے معاف کروانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو سارا کچھ معاف ہے میں نے تو ایک ادھر بتا دیا کہ ایسے ایسے اس کی رعایت رعایت کر لیتے کہ میں اپنے خاندان میں بدنام نہ ہوتا مجھے اپنی بدنامی دھونے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا کہنا پڑے گا بدنامی دھونے کے لیے کرنا پڑے گا لوگ کہتے ہیں نا ناک کٹ گئی تو میری ناک تو بھی احمد اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کٹتی مگر یہ ہے کہ پھر بھی آخر لوگوں کو جواب تو دینا پڑے گا اس لیے آخر میں دعا کر لیں یا اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم برعالمیری کی الدین ورحم صلی اللہ محمد علی, علی اہلی بارک و صحابیہ و بیرق و سلم یا اللہ ہمارے تمام معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق بنا زندگی میں موت میں شادی میں غمی میں یا اللہ جو کچھ بھی ہو جو کچھ کہیں جو کچھ کریں تمام تر حالات کو اپنی مرضی کے مطابق منا. اپنی رضاء نات فرما ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے ایسی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمات جس سے تو ناراض ہو یا اللہ ہر قسم کی برائیوں سے نافرمانیوں سے بچا کر دنیا کی ذلت اور آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرماؤ یا اللہ اس رقب کو جانبین کے لیے مبارک بنا مبارک بنا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ دین میں بھی دنیا میں آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاب تحاب و تناس و ایک دوسرے کے لیے رحمت اور سکون کا ذریعہ بنا صلی اللہ ببارک و سلیم اللہ کے بارسولی کے محمد صحبی اج میں ہوں سلیم مہمانوں کو اوپر لے آئے جو جو مہمان میں نے بتائے ہیں ان کو اوپر لے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات قتل و غارت